اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمات اللہن کے بندی ہیں عورتیں ٹھہرایا کیا ان کے بناتی وقت یہ حاضر تھے اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا